أعوذ بالله السبيل العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحاً أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوباً مبينا وإذا ضربتم في الأرض اور جب تم زمین میں سفر کرو فالئی سالئی تم تو تم پر کوئی گناہ نہیں انتقصرس پہلا تھی کہ تم نماز میں سے کچھ کم کر لو نماز قصر کر لو انخت تم این یقتی نا کم دینا اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ لوگ تمہیں فتنے میں ڈالیں گے جنہوں نے کفر کیا انل کا فیری ناکام القم اڈوبم مبینہ یقیناً کافر ہمیشہ سے ہی تمہارے کھلے دشمن ہیں نماز کو قصر کرنا اس کا مطلب ہے نماز میں کچھ کمی کرنا پسر معنی کمی یہ کمی رکعتوں کی تعداد میں بھی اور رکعتوں کے علاوہ نماز کی حیرت میں بھی دونوں طرح سے ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پر جب خوف زیادہ ہو پھر چلتے پھرتے نماز ادا کر لو رکو والی حیرت سجدے والی حیرت وہ بنتی نہیں بھاگتے دوڑتے حالت خوف میں جم کی حالت میں نماز کیا جائے گی تو اسی طرح سواری پر نماز نفل نماز سواری پر اشارے سے نماز تو یہ قصر نماز میں کمی رکعات میں کمی نماز کی حیت اور کیفیت میں کمی ابو ابود میں عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن سقیان کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تو اثر کا وقت قریب تھا تو عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے جاتے جاتے سفر کے دوران چلتے چلتے ہی نماز ادا کر لی اسی طرح عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہی مسلم میں ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ اللہ ہوا نے تمہارے لیے اگر میں چار رکعت نماز فرض کی ہے سفر میں دو دو اور خوف میں ایک رکعت یعنی جنگ کی حالت میں صرف ایک رکعت عام سفر میں مغرب اور فجر کی نماز کے علاوہ باقی نمازوں کی رکتیں کم ہو کر دو دو رہ جاتی ہیں مغرب کی نماز کے رکھتے تین یہ تین ہی رہیں گی کیونکہ یہ دن کا بھیتر ہے وطرن النہار اس کو کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فجر کی تو پہلے ہی دو رکھتے ہیں ان میں کیا کمی کرنی ہے تو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے کہا ہے کہ Hmm. نمازوں کو قصر کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں مطلب اگر پوری پڑھ لو تو بھی ٹھیک ہے قصر کر لو تو بھی ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر کے دوران ان سے پوری پڑھنا ثابت ہے دار کتنی میں روایت موجود ہے سفر میں پوری نماز بھی پڑھی جا سکتی اور قصر کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سفر کے دوران قصر بھی کی جا سکتی ہے تو یہ جو سفر جس پر قصر ہے اس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ تین فرسخ سفر ہو تین فرسخ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تین فرسخ یا اس سے زیادہ کا سفر کرتے تو قصر کرتے شہری آبادی سے شہر سے باہر تین فرسخ ایک فرسخ میں ہوتے ہیں تین میل تو تین فرسخ میں کتنے میل ہوئے نو میل ایک میل یہ ڈیڑھ انگریزی میل کے برابر ہوتا ہے کلو میٹر نہیں میل ایک میل ڈیڑھ انگریزی میل کے برابر کلومیٹر ہوتا ہے ایک ہزار میٹر کا انگریزی میل وہ ہوتا ہے سولہ سو میٹر کا اور جو دیسی میل ہے اربی میل بھی جس کو کہتے ہیں یہ ڈیڑھ انگریزی میل کے برابر یعنی چوبیس سو میٹر کا ایک میل تو چوبیس سو میٹر ضرب نو اکیس ہزار چھ سو میٹر یعنی اکیس کلو میٹر اور چھ سو میٹر ساڑھے اکیس کلو سے کچھ زائد شہر سے ساڑھے اکیس کلو سے زائد کا سفر ہو تو پھر پسند یہ مسافت ہے اس کے علاوہ اور بھی کوئی روایت مسافت کے حوالے سے صحیح نہیں ہے صرف یہی روایت صحیح ہے صحیح مسلم مصرباری تو یہ گھر سے کچھ لوگ اس کا شمار شروع کر دیتے ہیں مسافت کا کہ اپنے گھر سے لے کے جہاں جانا ہے اگلے گار تک 21-22 کلومیٹر ایسے نہیں شہر سے باہر اذا خارا من مینل مدینہ تھی سلاختہ امیادین اور سلاختہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے تین میر یا تین فرسخ باہر نکلتے رابی کو شک ہے پتہ نہیں تین میل بولا یا تین فرسخ تو پھر آپ قصر کرتے اب میلوں اور فرسخوں کے درمیان جو شک ہے تو شک والی بات کو چھوڑ دیں فرسخ تو پکی بات ہے میل کے بارے میں شک ہے فرسخ والی بات ہی پکی اور پختہ زیادہ راج ہے شہر سے باہر مثال آپ گجرا میں ہیں تو گجر سے باہر اتنا سفر ہو گجر کی جو حدود ہیں شہری آبادی اس سے نکل جائے آج کل وہ جو کلو میٹر دوسرے شہر کا فاصل لکھا ہوتا وہ کچہری سے لکھتے ہیں لیکن اس کا اعتبار نہیں ہے شہری آبادی سے شہری آبادی تک کا جو سفر ہے اس کا اعتبار کرتا ہے آج کل ویسے یہ جو بائی پاس بنے ہوتے ہیں نا بائی پاس شہر کے چاروں طرف یہ شہری حدود سے باہر ہوتے ہیں بائی پاس اس کا مطلب کیا ہے شہر کو بائی پاس کر کے گزرنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ وہ مارکنگ ہوتی ہے بائی پاس نکالنے کی تو پراپرٹی ڈیلروں کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے بائی پاس بھرنے سے وہ دس سال پہلے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں یہاں سے بائی پاس نکلنا زمینیں خرید لو جی تو بائی پاس بھرنے سے پہلے وہاں پہ آبادی ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ ہمارے ملک کا ایک المیا ہے اور وہ ہوتی بھی کیا ہے بس بائی پاس کے قریب قریب ہی زیادہ آبادی ہوتی ہے اور تھوڑا سا دور نکلے تو پھر وہی دیہات اور کھیت ہوتے پھر ایہ ای آبادی بڑھتی بڑھتی وہ بائی پاس بھی شہر کے اندر ہی آ جاتا ہے پھر اوپر سے ایک اور بائی پاس بنانا پڑتا ہے تو بہرحال سرکاری یعنی کہ اصول و ضابطے کے مطابق بائی پاس جو ہے یہ شہری حدود کو متعین کرتا ہے کہ یہ شہر ہے یہ اندرون ہے اور یہ اس کے چاروں طرف بائی پاس ہے جس نے شہر میں داخل نہیں ہونا وہ بائی پاس کرے شہر کو اور باہر کا باہر نکل جائے تو آج کل چونکہ بائی پاس کے بیرونی جانب بھی آبادی ہوتی ہے تو شہر کی جو بائی پاس کے دائیں جانب کی جو آبادی ہوتی ہے وہ کوئی اتنی زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہوتی زیادہ سے زیادہ آپ اس کو آدھا کلو میٹر لگا لیں اس سے زیادہ نہیں پھیلتی عام طور پہ پانچ سو چار سو ساڑھے چار سو تین سو میٹر تک آبادی ہوتی ہے اس سے آگے نہیں ہوتی تو وہ بائی پاس سے لے کے آپ کل ڈسٹینس جو ہے مسافت وہ آپ لگا لیں کوئی بائیس کلومیٹر کیونکہ ساڑھے اکیس ہے نا تو آدھا کلومیٹر وہ بائی پاس سے آگے تھوڑی بہت آبادی ہوتی یہ تقریباً کل مسافت بن جائے ویسے یہ ہمارے گجرا والا میں تو بائی پاس بیچارے وہ شہر کے وسط میں آ گئے ہیں یہاں کا تو حساب ہی کچھ اور بن گیا ہے نئے بائی پاس نکالنے کی ضرورت ہے یہ کھیالی سائیڈ کا لے لیں یا یہ اس طرف والا لے لیں شیارپورٹ سائڈ والا تو جتنی آبادی وہاں سے جی ٹی روڈ تک ہے اتنی آبادی بائی پاس سے پرلی طرف ہے بہرحال ویسے عام طور پہ باقی شہروں میں ایسے نہیں ہوتا عام طور پہ باقی شہر جو ہیں وہاں کا جو بائی پاس بنتا ہے جس وقت اس وقت کم از کم وہ شہر سے باہر ہی ہوتا ہے بعد میں وہ بھی اندر آ جائے تو ایک الگ بات ہے قصہ مختصر یہ کہ جہاں پہ آبادی ختم ہوتی ہے وہاں سے آپ نے مسافت کو شمار کرنے کا آغاز کرنا ہے اور جہاں پہ, پہ پہنچنا ہے جس شہر میں اس شہر کی آبادی سے پہلے پہلے تک یہ مسافت کل شمار ہوگی 21.6 اشاریہ چھ کلو میٹر کثر نماز میں سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے نماز سے پہلے یا بعد میں سنتیں ادا کی بالکل ثابت نہیں ہاں فجر کی نماز کے بارے میں ثابت ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے آپ سنتیں فجر کی سفر کے دوران بھی ادا کیا کرتے تھے اسی طرح رات کے بھیتر یہ بھی آپ ادا کیا کرتے تھے سفر کے دوران یعنی بتر اور فجر کی سنتوں کے علاوہ اور کوئی نوافع جو ہیں فرائض کے ساتھ جو رواتب ہے وہ ثابت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو صحیح بخاری وغیرہ کے اندر اس کی صلاحت و وضاحت موجود ہے جو فجر کی دو سنتیں ہیں ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے اس وجہ سے اور بھی اس لیے کہ وہ رات کی نماز کو طاق کرتے ہیں دن کے بھیتر تو مغرب کی نماز ہو گئی نا اور رات کے بھیتر نمازے بھیتر تو اس وجہ سے یہ ادا کیا کرتے تھے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کے دوران پوری نماز پڑھنا بھی ثابت ہے پوری نماز پڑھنا تو اگر مسافر کو میسر آ جاتا ہے کبھی تو وہ سنتیں ادا کرنا چاہے کر سکتا ہے کیونکہ پوری پڑھنا بھی تو ثابت ہے فرض بھی تو پورے پڑھ سکتا ہے تو سنتیں جو نہیں پڑھ سکتا ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول تھا اور طریقہ کار وہ یہی تھا کہ سفر میں پسر کرتے تھے اور فجر کی سنتیں اور بھیتر یہ ساتھ زائد پڑھتے تھے اس کے علاوہ کچھ نہیں عام مسافر اگر کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کو پوری پڑھنی پڑے گی چاہے ایک رکت ہی مل جائے مقیم امام کے پیچھے ایک رکت بھی پالے تب بھی اسے چار رقطیں پوری ادا کرنی پڑیں گی ایک آدمی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا موسا بن سلامہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو چار رکت پڑھتے ہیں جب اپنی رہائش گاہوں پر ہوتے ہیں تو پھر دو رکت یعنی امام کے ساتھ مقیم امام ہے امام کے ساتھ مل گئے تو ہمیں چار پوری پڑھنی پڑتی ہیں اور اگر ہمیں امام کے ساتھ جماعت نہ ملے تو پھر کثر یہ کیا فرماتے ہیں کا سنت اب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم آ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ مسند احمد کی روایت ہے اسی طرح مسند ابی عبانہ وغیرہ کے اندر بھی اسی معنی کی روایت موجود ہے مقصد یہ کہ مقیم امام کے پیچھے نماز پوری کچھ لوگ ایسے دیکھنے میں آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں امام نماز پڑھا رہا ہے مقیم وہ ہے مسافر جان بوجھ کے وقت ضائع کرتے جماعت کھڑی ہے کوئی بات نہیں امام دو رکھتے پڑھا لیتا ہے پھر ایمان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور امام کے ساتھ آخری دو رکھتے پڑھتے اور امام کے ساتھ ہی سلام کر لیتے یہ ہم تو مسافر تھے پڑھنی دو رکھتے تھے یہ طریقہ کار غلط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے اب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ امام اگر مطیم ہے اس کی ابتدا میں ایک رکت بھی مل گئی تو نماز پوری پڑ گئی اگر ایک آدمی امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے آخری رکت میں رکوب ہیں یا رکو کے بعد تو اس نے تو امام کے ساتھ ایک رکت بھی نہیں پائی اب وہ دو رقطیں پڑے گا کیونکہ اس کو امام کے ساتھ کوئی ایک رکت بھی نہیں ملی اب یہ منفرد کے حکم میں ہی ہو جائے گا امام سلام پھیرے یہ اٹھ کے اپنی دو رکھتے ہیں جو قصر اس پر قرض تھی وہ یداند ہے تو یہ قصر کے حوالے سے اسی طرح اپنا مسوقات دیکھا گیا ہے وطروں میں بطروں میں بھی کچھ لوگ یوں کرتے ہیں امام مسلم تین رکعت وطر پڑھاتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں امام نے تین رکعت پڑھانے ہیں تو آخری رکت بطر کی جو ہوتی ہے اس میں امام کے ساتھ شامل ہو جاتی ترابیاں امام کے ساتھ پڑھی ہیں رمضان امام کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد بیٹھ جائے امام صاحب نے بتر پڑھانا شروع کیا تو دو رقطیں پڑھا کے تیسری رکت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوئے یہ جلدی سے ساتھ شامل ہو گیا اور امام کے ساتھ ہی سلاب پھیلے بالکل غلط طریقہ ہے جتنی رکتیں امام نے پڑھی ہیں اتنی پڑھنی أَن سرو مِنَ دی جب تم زمین میں چلو اور تم نمازوں کو کم کرنا چاہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نمازوں میں کمی کر لو نمازیں قصر کر لو انخ تم این یکینا کم اللہ یہ رخصت اس وقت ہے کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ کافر ہمیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے کافروں کے حملے کا हो ہو تو تم نمازوں کو कर کر سکتے ہو یہ آیت چونکہ جہاد کے سلسلے میں نظر ہوئی ہے اس لیے کثر کی اجازت کے ساتھ جہاد کا ذکر بھی خوف کا ذکر بھی آ گیا ہے پیچھے بھی معاملہ جہاد کا چل رہا ہے آگے بھی جہاد ہی کی بات ہو رہی ہے تو اب اس آیت کی رو سے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ اگر دشمن کا خوف ہو تو پھر قصر کرنی ہے دشمن کا خوف نہیں تو قصر نہیں کرنی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمن کے خوف کے بغیر بھی قصر کرنا ثابت ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بندے نے سوال کیا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اب تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ خوف ہو تو نمازوں کو قسر کرو اب تو خوف نہیں رہا پھر بھی نمازیں قسر کی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے خود تعجب ہوا تھا اس بات پہ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے ہمایا صدا کا تم تو اللہ بھی وادہ ہو یہ صدقہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بدوں پر صدقہ کیا ہے فقبالو سداقاتا ہو یا اللہ کا صدقہ قبول کرو یعنی حالت امن میں بھی نمازوں کو قصر کرنا یہ اللہ تعالی کی طرف سے رخصت اور صدقہ ہے لہذا اسے قبول کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لے کے گئے تو کوئی خوف نہیں تھا دشمن کا مکہ فتح ہو چکا تھا حج کے موقع پر چار دن تک آپ وہاں رہے اپنے نمازوں کو قصر کیا نمازیں قصر کرتے رہے صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے تو اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ چار دن تک اگر کسی جگہ پر قیام ہو تو بندہ قصر کر سکتا ہے چار دن سے زیادہ کسر کرنا ٹھہر کر کسی جگہ پر وہ ثابت نہیں ہاں فتح مکہ کے موقع پر تقریباً انیس دن رہے قصر کرتے رہے لیکن وہ حالت تردد تھی کہ آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں تردد کی حالت میں انیس دن تک بندہ قصر پا سکتا ہے جب بندے کو یقین ہو کہ میں نے انیس دن ٹھہرنا پھر میں یقینی طور پر ٹھہرنا چار دن ہے تو قصر اس سے زائد ہے تو زائد پر کثر کرنا ثابت نہیں سفر کے دوران یعنی مسلسل سفر کرتے جا رہے ہیں آگے بڑھتے جا رہے ہیں پھر جتنے دن مرضی لگ جائے کثری ہوگی دوران سفر جتنے دن مرضی لگیں وہ کثری ادا کریں گے ان سمن مالک رضی اللہ عوایت ہے کہتے ہیں کہ ہم مدینے سے مکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تو آپ کی نماز دو دو رقط تھی حتیٰ کہ ہم بدینے میں واپس آ گئے راجی کہتا ہے کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مکہ میں کتنی دیر تک قیام رہا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دس دن قیام کیا صحیح بخاری کی روایت ہے تو اصل میں انہوں نے کسر گرا دی ہے کسر کسر سمجھتے ہیں نا حساب والی کسر جیسے اب آٹھ بج کے چھ منٹ ہوئے ہیں کوئی ٹائم پوچھے تو آپ کیا کہتے ہیں آٹھ بجے ہیں یہ اوپر والے چھ منٹ ذکر میں نہیں آتے جب یہی آٹھ بج کے بارہ منٹ ہو جائیں گے کوئی ٹائم پوچھے گا تو کیا کہیں گے سواٹھ ہو گئے نہیں کہ پورے سب سواٹھ نہیں ہوئے اس کو کہتے ہیں کسر گرانا جو تھوڑی بہت کمی کوتا ہوتی ہے اونچ اس کو ختم کر دینا کسر گرا دینا اس طرح جب آپ سینکڑے گن رہے ہیں نا تو پھر اکائیوں دہائیوں کو کچھ شمار نہیں کیا جاتا سینکڑے گنے جاتے ہیں تو اسی طرح جب دہائیاں گینی جائیں تو پھر اکائیوں کو بس نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو اس کبیر سے انہوں نے دس دن کا نام لیا اسی طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت قصر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے 19 دن کے بارے میں بتایا اچھا کچھ لوگوں کا ذہن ہے کہ تین دن تک قصر کرنی ہے اس تین دن کے اوپر کوئی خاص دلیل نہیں ہے وہ لیتے ہیں مسافر کے لیے جرابوں موضوع پر مسا کرنے کی رخصت سے کہ مسافر کو تین دن تین راتیں مسا کرنے کی یاد ہو ہے اور مقیم کو ایک دن ایک رات تو وہاں سے نکالتے ہیں کہ جی مسافر تین دن تک ہوتا ہے اور کچھ لوگ یہ بھی ذہن رکھتے ہیں کہ بندہ جب تک مسافر ہے کسر کرتا رہے حقیہ کہ بڑی عجیب و غریب قسم کی تھیوری ہے مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم آٹھ سال تک ادھر رہتے ہیں کہ گھر سے آ گیا نا مدرسے میں اب وہ آٹھ سال کسر کر سکتے ہیں ادھر مسافر ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ان کو پتا کہ ہم نے اطراف ادھر رہنا ہے پوری نماز ادا کریں پر پوری فرق ہے پھر اسی طرح ایک آدمی مسلاً روزانہ گزرا والا سل ہو جاتا ہے کام کے لیے ملازمت کے سلسلے میں جیسے جی بھی آپ یہاں پہ بھی پوری پڑے گا اور وہاں جا کے بھی پوری پڑے گا روزانہ جاتا ہے وہاں بھی اس کا قیام ہے یہاں بھی قیام ہے رات اس کی ادھر گزرتی ہے دن ادھر گزرتا ہے آدھی زندگی ادھر بیت رہی ہے آدھی ادھر بیت رہی ہے وہ وہاں پر بھی مقیم کے حکم میں ہے یہاں پر بھی مقیم ہی ہے ہاں درمیان میں کاموں کی مرید کے نماز پڑھے قصر کرے अच्छा. درمیان میں قصر کرے دونوں سٹیشنوں پہ پوری تو بہرحال چار دن تک ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بال ارادہ چار دن کس آپ ٹھہرے اور آپ نے قصر کی تو یہ جو خوف والی بات ہے ان یقینا قبولہ کا یہ یوں سمجھ لیں کہ قید اتفاقی ہے پھر ایک اور مسئلہ بھی آخر میں چلتے چلتے حل کر جائیں کہ سفر کے دوران بندے کی نماز رہ گئی سفر کے دوران نماز کا وقت ہوا مثلا یوں سمجھیے کہ زہر کا ٹائم ہو گیا لاہور میں اور آتے آتے آپ کو یہاں پہ اثر ہو گئی تو وہاں پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکے کسی وجہ سے گھر پہنچا اب یہاں پہ آ کے نماز پوری پڑھنی پڑے گی چاہے اصل سے پہلے پہنچے زہر کے وقت میں ہی پہنچے چاہے زہر کے وقت کے بعد پہنچے نماز پوری کیوں اس لیے کہ نماز کو قصر کرنے کی رخصت اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے دی ہے سفر کے دوران اصل رخصت قیام میں تو ہے ہی نہیں جب تک مسافر سفر میں ہے چل رہا ہے اس کے لیے قصر کرنے کے رخصت ہے اور جب کسی جگہ پہ اس نے پڑاؤ ڈال لیا ایک آدھ دن ٹھہرنا ہے اس آیت کی روح سے رخصت ختم کیونکہ زرب فل عرب کے ساتھ متعدد کیا ہے اللہ تعالی نے قصر کی رخصت کو قصر کرنا ہے کب جب تم زمین میں چلو پھرو ادا گرو تم پھر ارب دوسری شرط لگائی تھی ان خفتم یقینا کم اللہ دینا کا اس آیت کی روح سے یہ دو قیدے ہیں قصر کی رخصت کے ساتھ نمبر ایک بندہ سفر کے دوران ہو نمبر دو دشمن کا خوف ہو سفر میں پھر تو دوران سفر نماز قصر کرے منزل پر پہنچ کر نہیں منزل پر پہنچ کر قصر کرنے کی رخصت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے ثابت ہوئی کہ حجت الوداع کے موقع پر مکہ گئے چار دن تک آپ نے وہاں پہ قیام کیا تو آپ قصر کرتے رہے اور خوف کے بغیر حالت امن میں رخصت وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث سے ثابت ہوئی کہ یہ اللہ کا صدقہ ہے تو اللہ کا صدقہ قبول کرو کہ حالت امن میں بھی تم قصر کر سکتے ہو تو سفر میں قصر کرنے کی رخصت تھی گھر پہنچ کے قصر کرنا یہ تو کہیں سے بھی ثابت نہیں تو اس میں وہ لمبے چوڑے حساب کتاب لگانے اور غربے تقسیمیں دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں بغیر ارادے کے جو ایک مہینہ رہتا ہے کسی جگہ میں آج کام آج کل ہاں جب بندے کو تردد ہو کہ میں آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں آج جاتا ہوں تو حالت تردد میں بھی انیس دن تک قصر کرنا ثابت ہے اس سے زیادہ نہیں تردت اگر انیس دن سے زیادہ ہو جائے بیسویں دن سے پوری پڑے کیونکہ اس سے زیادہ ثابت نہیں عبادات میں ثبوت ہونا ضروری ہے جتنا کام ثابت ہے اتنا کریں اس سے آگے پھر جو عمومی حکم ہے اس کے مطابق سعودی عرب کا ایک آدمی ہے وقت میں ہیں کہ جہاز میں رہتا ہوں جہاز میں رہتا ہوں کبھی کس ملک میں کبھی کس ملک میں بیاض نہیں ہے میں کبھی پوری بار پڑھی ہوں میں کہیں پڑھتا ہوں وہ جو آدمی ڈرائیوروں کی یہ صورت حال ہے نا اپنے علاقے سے نکلتے ہیں بس ہر وقت سفر ہی سفر کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں, کبھی کہیں، رکنا نہیں لیکن بالآخر ان کا ایک سٹاپ ہوتا ہے اختتامی ایک آغاز والا ایک اختتام والا وہ جو اختتام والا سٹاپ ہوتا ہے وہاں پر بھی ان کو ایک آدھ دن آدھا دن یا ایک دن ریسٹ ملتی ہے اور جہاں سے ان کا نقطہ آغاز ہوتا ہے سفر کا وہاں پر بھی ان کو ایک دن یا آدھا دن آرام ملتا ہے سفر کی مسافت کے حساب سے جتنا لمبا سفر ہوتا ہے اسی حساب سے وہ وقت ان کو آرام کے لیے دیا جاتا ہے وہ جو ان کا نقطہ آغاز اور نقطہ اختتام ہے نا سفر کا وہاں پہ وہ پوری عبادت آ کریں کیونکہ وہ ان کی منزل ہے وہ بھی منزل ہے وہ بھی منزل ہے اور وہ وہاں پہ ایک قسم کے وہ رہائشی ہوتے ہیں وہاں کے رہائشیوں کے مقیم کے حکم میں آ جاتے ہیں اپنے گھر میں پوری پڑے اور جو ان کی منظر مقصود ہے جہاں پہ وہ انہوں نے روزانہ جانا ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے مثال دی کہ ایک آدمی ادھر گجرا ملا رہنے والا ہے وہ روزانہ لاہور جاتا ہے کاروبار کے غرض سے وہاں پہ پوری پڑے یہاں پہ بھی پوری پڑے درمیان میں بسر کرے اسی طرح سے جو ڈرائیور حضرات ہیں ان کا بھی معاملہ کچھ اسی انداز کا اسی طریقے کا ہوتا ہے ایک ان کا نقطۂ آغاز ہے اور ایک ہے نقطۂ اختتام منظر تو اس کے دوران وہ قصر نماز ادا کرنے جب وہ اپنی جگہ پر پہنچ گئے ہیں وہاں پر ان کے پاس ٹرمینل میں ہر قسم کی سہولت اور گھر جیسا ان کو ماحول وہاں پر دیا جاتا ہے تو وہ مکمل طور پہ وہاں پہ نماز اپنی پوری ادا کریں یہی زیادہ مناسب ہے ماشوارد. سفر کے دوران نوابوں کو جو جمع کرنے کی بات ہے وہ کسی بھی طریقے سے کی جا سکتی ہے سورتا تقدیم تاخیرا یعنی زور کے ساتھ ہی اثر پڑ اثر کے ساتھ زور پڑھنے زور کو زور کے آخری وقت میں اثر کو اثر کے پہلے وقت میں جیسے سہولت مجھے سرائے کر لیں مسافر کے لیے یہ تینوں طریقہ کار ٹھیک ہیں ثابت ہیں مقیم کے لیے نہیں مقیم صرف سورتً جمع کرے گا تقدیمن یا تاخیر جمع کرنا متیم کے لیے ثابت نہیں اور یہ جو تقدیمن جمعانے سفر ہیں یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر سے زہر کے بعد نکلنے لیتے ہیں تو گھر سے ہی اثر بھی ساتھ پڑ رہے ہیں یہ کام نہیں کرنا سفر کے دوران آپ راستے میں کسی جگہ پہ رکتے ہیں اور وہاں سے پھر آپ نے آگے سفر شروع کرنا ہے تو جہاں پہ رکے ہیں وہاں پہ آپ حساب لگا لیں کہ زور کا وقت ہے تو ساتھ کے سر پڑھ لے پھر ٹھیک ہے گھر سے یہ کام کر کے نہیں جانا نہیں زور اثر اور مگر بھی شاپ جہاں جانا میں پڑھ سک تو وہاں کوشش کر کے بندہ پڑھ لے مسل ہے اور مسافروں کے لیے ٹھیک ہے جو دور دراز سے آئے ہوئے مختلف دیہاتوں سے انہوں نے جمعہ پڑھایا اور اب انہیں واپس جانا ہے تو ساتھ ہی وہ جمع کر لیں والوں کو دور دراز سے آئے ہوئے لوگ مقیم نہیں جو شہری ہیں وہ نہیں کر سکتے